تو کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر ہو ہوتے لکن ان کے دل تو سخت ہو گئے اور شتان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے